خود <يُغْلَمُون> ہم اپنے آج کے درس کا آغاز یونس کی آیت نمبر چبن سے کر رہے ہیں اس سے پہلے والی آیت میں بھی قیامت کا ذکر تھا اور اس آیت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اللہ فرماتے ولو ان غلامت عربی دت بھی اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس دنیا بھر کا مال و دولت ہو تو وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر ظالم شخص سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا اگر بالفرض اس کے پاس سونے چاندی سے بھری ہوئی زمین ہو تو وہ یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوگا بشرتے کہ اسے عذاب سے آزادی اور رہائی مل جائے یہ مضمون اللہ نے سورہ عمران کی آیت نمبر اکانوے میں بھی بیان فرمایا فرمایا کہ ان الدین کفر ماتو وہ کفار فلئی بل من احدر زہبا ودابی بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں پھر کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ بھی ان سے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا یہ جو فرمایا کہ ہر ظالم شخص فدیہ اگر دے تو اس سے فدیہ نہیں دیا جائے گا تو ظالم سے مراد کون ہے قرآن کی زبان میں ہر کافر مشرق فاسق اللہ کا نافرمان فرمان بے نماز فرضوں کو چھوڑنے والا اور دوسروں پر زیادتی کرنے والا وہ ظالم ہے وہ اثر الندامت علما رب العزاب اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے دنیا میں تو انہیں گنا کرتے ہوئے کبھی شرم نہیں آتی تھی لیکن قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ رشتے دار بھی ہیں نوکر چاکر بھی ہیں ان کے والدین بھی ہیں چھوٹے اور بڑے سب ہیں تو وہاں انہیں شرمندگی ہوگی اور ابتدا میں اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن چھپا نہیں سکیں گے پھر چیخنے چلانے پر مجبور ہو جائیں گے مقد یا بین ہوں بالقست بہم اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا اللہ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا نہ وہ دنیا میں ظلم کرتا ہے نہ وہ آخرت میں ظلم کرے گا اللہ ان معافی سماواتی ورض سن لو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو حکومت پر دولت پر جائیداد پر گمنڈ کرتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اللہ ان نواد حق سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بلا چن اکثر لا یعلمون لاہ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں دو دفعہ آیا یہ لفظ اللہ اللہ سن لو یہ عام طور پر اللہ یہ آتا تنبیہ کے لیے جب کوئی بڑی اہم حقیقت بیان کرنی ہو تو اللہ فرماتے اللہ سن لو الا سن لو تو ایک ایت میں دو دفعہ یہ لفظ آیا بتایا گیا کہ لوگ سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا لوگ سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے کہہ دیا قیامت آئے گی تو واقعی آئے گی حساب کتاب ہوگا یقیناً ہوگا اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہوا یمید وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے بہ ان ہترجا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے کئی مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زندہ کرنے والا اور ہے اور مارنے والا اور ہے جیسے ہندوؤں میں برہما جی یہ ان کے دیوتا کا نام اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ پیدا کرتا ہے یہ زندہ کرتا ہے اور وشنو جی کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مارتا ہے اسی طریقے سے یونانی بھی زندہ کرنے والا خدا اور سمجھتے ہیں اور مارنے والا اور سمجھتے ہیں لیکن قرآن کہتے ہیں کہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے یا انسانوں تمہاری طرف نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے اور یہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اللہ باغ نے یہ جو ایٹ کریمہ ہے آیت نمبر ستاون اس کے اندر قرآن کی چار صفات بیان فرمائی ہے پہلی صفت یہ کہ قرآن معذضہ ہے نصیحت ہے دوسری صفت یہ کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور تیسری صفت یہ کہ یہ ہدایت ہے اور چوتھی صفت یہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے مشہور تفسیر ہے روح المعانی جسے تعریف کیا ہے علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ نے تو علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ نفس انسانی کے لیے کمال حاصل کرنے کے چار مرتبے ہیں سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک کر لے گناہوں سے اپنے ظاہر کو پاک کر لے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے بات کو اپنے دل کو پاک کر لے برے اخلاق سے بھی پاک کر لے اور غلط عقائد سے بھی پاک کر لے اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے اندر سچے عقائد اور اچھے اخلاق آ جائے اور چوتھا اور آخری, آخری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے انوار سے وہ جگمگا اٹھے یہ چار مرتبے ہر دوسرا مرتبہ پہلے مرتبے سے اوپر ہے تو سب سے ہلکا چھوٹا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو گناہوں سے بچا لے اس سے اونچا مرتبہ اپنے دل کو گندے اخلاق اور برے عقائد سے پاک کر لے اس سے بھی اونچا مرتبہ اپنے دل کو اچھے عقائد اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے اور اس سے بھی اونچا مرتبہ چوتھا جو, جو اللہ کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے انوار سے منور اور روشن ہو جائے تو علامہ الوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو اللہ پاک نے قرآن کی چار صفات بیان فرمائی ہیں تو پہلی صفت سے پہلے مرتبے کی طرف اشارہ ہے معزہ کہ کم از کم اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک کر لو جو دوسری صفت ہے شفا اس سے دوسرے مرتبے کی طرف اشارہ ہے کہ دل کو پاک کر لو اور جو تیسری صفت ہے ا یہ ہدایت ہے اس سے تیسرے مرتبے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے دل کو بھی اچھے عقائد سے مدین کر لو اور اپنے ظاہر کو بھی اخلاق فاضلہ سے مزین کر لو اور جو چوتھی صفت ہے رحمت ان اس سے آخری مرتبہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب, جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کے انوار سے تمہارا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور آپ نے سنا ہوگا یہ تین اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں شریعت طریقت حقیقت شریعت طریقت حقیقت یہ تین اصطلاحات عام طور پر استعمال ہوتی ہیں شریعت شریعت کے جو ظاہری احکام ہے وضو کرنا غسل کرنا پاک ہونا نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا یہ شریعت کے مسائل ہیں حرام سے بچنا حلال کھانا یہ شریعت ہے دوسرا مقام ہوتا ہے طریقت طریقت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی پاک کرنے کو دل کے تذکیہ کو یہ طریقت ہے اور حقیقت کیا ہے کہ یقین آ جائے دل کے اندر یقین آ جائے اطمینان آ جائے نور آ جائے یہ تین اصلاحات استعمال ہوتی ہیں شریعت طریقت حقیقت تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جو صفات ہیں موئزہ اس سے اشارہ ہے شریعت کی طرف اور شفا اس سے اشارہ ہے طریقت کی طرف اور ہدن اس سے اشارہ ہے حقیقت کی طرف اور رحمتن یہ تکمیل انسانیت کا آخری مرتبہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی پھر انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں تو قرآن کریم کی چار صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل آپ فرما دیجئے بے فب لہی بب رحمتی اے میرے نبی آپ فرما دیجئے لوگو لوگو اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ اکبر بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے قرآن اور اللہ کی رحمت ہے اسلام کہ اے لوگو تمہیں میں نے قرآن دیا اور تمہیں میں نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ہمیں قرآن بھی دیا اور اسلام بھی قبول کرنے کی توفیق دی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فضل سے مراد ہے قرآن اور رحمت سے مراد ہے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین قرار دیا اللہ فرمانے لوگوں تمہیں اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں میں نے قرآن دیا اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف دیا یاد رکھیے کہ ویسے تو اللہ پاک کی ہم پر نیمتے بے شمار ہیں لیکن اللہ پاک کی نیمتوں میں سے سب سے بڑی نیمتے ایک مسلمان کے لیے یہ دو ہیں اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہمیں اگر حضرت نو علی اسلاط اسلام جتنی زندگی بھی مل جائے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ان دو نیمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے دو تفریں ایک اور تفسیر ہے حضرت انس عنہ سے اور یہ تفسیر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ فضل سے مراد ہے اللہ کا قرآن اور رحمت سے مراد ہے رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن کا اہل بنا دیا قرآن والا بنا دیا اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا تو ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے قرآن کو قبول کرنے کی توفیق قرآن بالا ہونا جیسے اللہ پاک نے کسی کو قرآن کا حافظ بنا دیا قرآن کا عالم بنا دیا قرآن پڑھنے والا بنا دیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں ایک قرآن اور دوسرا تمہیں قرآن والا بنا دینا قرآن والوں میں سے بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نیمتیں ہیں اور ان نیمتوں پر تمہیں خوش ہونا چاہیے ہوا خیر اس, اس, اس دولت سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اللہ کا قرآن ایمان اور قرآن والا ہونا یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جسے اللہ پاک نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہو پھر وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دولت والوں کو بڑا سمجھے تو بڑا بے وقوف ہے اس نے چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا چھوٹی چیز ہے دنیا اور بڑی چیز ہے قرآن یہ بے وقوف قرآن کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں اور دنیا والوں کے پاس جو دولت ہے اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور ایک اور حدیث پر من ہدا اللہ قرآن فطرہ اللہ اکبر اللہ نے جس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور پھر اللہ نے اس کو قرآن سکھایا پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر اور محتاج ظاہر کرتا ہے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دے گا اس کا فقر کبھی دور نہیں ہو سکے گا جس کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہو اور پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہو اور اپنے آپ کو ان کے سامنے محتاج ظاہر کرتا ہو تو پھر یہ ہمیشہ فقیر ہی رہے जبیل, گا کبھی ان کا فخر کبھی ان کی غربت دور نہیں ہو سکتی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی جن لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن کا علم عطا کیا وہ پھر بھی مالداروں کے سامنے جھکتے ہیں اور مالداروں سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کا فقر ان کی غریبی کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی چاہے ان کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں آ جائیں ان کا فقر ختم نہیں ہو سکتا جسے سے اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہو قرآن کا علم عطا کیا ہو اسے چاہیے کہ دنیا والوں سے مستغنی ہو کر رہے بے نیاز ہو کر رہے ان کی جیب پر نظر نہ رکھے بلکہ اللہ پاک کے فضل اور کرم پر نظر رکھے کل آفرما دیجیے دی آرا آئی تم مجھے یہ بتاؤ ماں جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے فجعلتم تم اس رزق میں سے کچھ کو حلال بنا لیتے ہو اور کچھ کو حرام بنا لیتے ہو یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا پہلے تو یہ بات سمجھے اللہ کہہ کہ آسمان سے رزق نازل کیا رزق تو زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ فرمانے کے آسمان سے رزق نازل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے اور بارش کے برسنے سے زمین سبزہ اگاتی ہے اگر بارش نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے دنیا کے کتنے ہی ملک اور کتنے ہی خطے ایسے ہیں کہ جہاں بارش نہ برستی تو زمین بنجر بن گئی تو گویا کہ اصل رزق وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ بارش برساتے ہیں زمین سبزہ اگاتی ہے پھل اگاتی ہے پھول اگاتی ہے اناج اور غلہ اگاتی ہے اس لیے اللہ نے آسمان کی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ آسمان سے اتارتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رزق کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے کسی کو رزق دینے کا تھوڑا ہو یا زیادہ یہ فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے اس لیے اللہ نے نسبت کی ہے آسمان کی طرف اللہ اکبر بڑا ایمان افروز واقعہ بعض کتابوں میں نقل کیا ایک مشہور عالم گزرے ہیں امام اسمعی عی رحم اللہ عجیب آدمی تھے امام اسمعی عی اللہ زندگی انہوں نے بسر کر دی عربی زبان سیکھنے کے لیے اور عربی زبان کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے قبیلوں میں دیہاتوں میں جنگلوں میں پھرتے تھے تاکہ حقیقی اصلی عربی زبان کی گہرائی تک پہنچ سکوں تو امام اسمعی رحم اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ہرمین شریفین سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بدو ملا مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا اس سرزمین سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوا تو اس نے کہا مجھے بھی کچھ سناؤ تو میں نے سورہ زاریات سنانی شروع کی جس میں اللہ پاک نے قسمیں میں کھا کر بتایا اور فرمایا کہ قیامت مت واقع ہو کر رہے کی باریاتی حاماتی وکر پھل جاریاتیسرن پھل مقصماتی امرن یہ چار کسمے کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان نماتو ادو صادق لوگوں جو تم سے میں وعدہ کرتا ہوں وہ وعدہ سچا ہے وہ ان دین اور قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا چونکہ انسان کو اس دنیا سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اتنا عشق ہو جاتا ہے کہ وہ موت کو بالکل بھول ہی جاتا ہے اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس لیے اللہ نے انسان کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں تو جب یہاں تک اس نے آگے پڑھتے گئے اور آگے فرمایا کم یہاں تک پڑا اور بھی آتے ہیں بیچ میں تو یہاں تک پڑھا امام اسمائی نے رِزْقُ وَمَا تُو اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جو اللہ تم سے وعدے کرتا ہے یہ آسمانوں میں ہے یہ اللہ نے فرمایا تمہارا رزق بھی آسمانوں میں اور جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں یہ بھی آسمانوں میں مقصد یہ کہ آسمانوں ہی سے فیصلے ہوتے ہیں تو اس نے کہا بس بس بس اتنے کافی ہیں اب وہ جا رہا تھا کہیں روزی کمانے کے لیے اس نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے ویسے ہی دے گا اگرچہ دیکھیے سنت یہ ہے کہ انسان کو رزق کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے لیکن بعض اللہ کے ایسے یقین والے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بغیر محنت کے بھی عطا فرما دیتے ہیں اب وہ دیہاتی آدمی سیدھا سادہ اس نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری روزی آسمانوں میں ہے تو مجھے خام اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی اور سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہاتھوں توڑ کے بیٹھ گیا اور اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا یقین والا تھا یقین والا اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا امام اسمائی کہتے ہیں کہ اگلے سال مجھے دوبارہ ملا وہ کابے کا طواف کرتے ہوئے تو مجھے اس نے روک لیا کہتا ہے کچھ اور سناؤ اچھا پہلے تو اس نے یہ کہا کہ اسمائی جو میں نے تم سے اللہ کا وعدہ سنا تھا میں نے اس وعدے کو سچا پایا اللہ نے جو کہا تھا کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے تو اللہ نے اس کے بعد سے آج تک مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رہنے دیا اللہ نے مجھے کھلایا پلایا اللہ کا وعدہ سچا پہلے تو یہ کہا پھر کہنے لگا کچھ اور سناؤ تو امام اسمعی نے اسی سے اگلی آیت پڑی کہ اللہ کہتے ہیں رسو کم تمہاری روزی آسمان میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ بھی آسمان میں ہے آگے اللہ کہتا ہے فاو ربا بل از آسمان اور زمین کے قب کی قسم ان نق جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات حق ہے پکی ہے سچی ہے مسل ماں ان کم جیسے تم بات کرتے ہو آپس میں تو تمہیں یقین ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے میرا وعدہ بھی سچا پکا اور یقینی ہے اللہ اکبر اب وہ تو چونکہ اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اللہ نے کہا آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور اللہ نے اس کو روزی دی اور ایک دن بھی بھوکا نہیں رہنے دیا تو وہ یہ ایت کریمہ سن کر تڑپ اٹھا اس پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی کہنے لگا اسمائی یہ کون بد نصیب ہے جنہیں اپنے وعدے کا یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی کیا لوگوں کو یقین نہ آتا اگر میرا اللہ قسم نہ کھاتا اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اگر میرا اللہ قسم نہ کھاتا تو ان کو یقین نہ آتا یہ کون ہے جنہیں میرے اللہ کی بات پر یقین کرنے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی امام اصمعی فرماتے ہیں اس نے یہ بات کہی اور وہیں پر کعبے کے قریب مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے تڑپتے تڑپتے جانتے تو ارض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے روزی نکالی تو اس کا کیا مطلب ہے تو ایک مطلب تو یہ کہ آسمان سے بارش برستی ہے اس سے تمہاری روزی پیدا ہوتی ہے اگر اللہ بارش کو روک دے تو کوئی برسا نہیں سکتا اور پھر زمین کچھ اگا نہیں سکتی ایک مطلب تو یہ اور دوسرا مطلب یہ کہ رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے بہت سے لوگ ہیں کماتے بہت ہیں بنتا کچھ نہیں بہت کماتے بلکہ ایسے بھی ہوتا ہے کماتے کماتے کماتے وہ روپے پیسے اور سونے چاندی کے ڈھیر پر چڑھ جاتے پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک دم ڈھیر کو جیسے آگ لگ گئی اور بےچارے پھر زمین پر آ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ نعمت دے کر چھین نہ لے یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خود حضور نے دعا فرمائی اے اللہ نعمت دے کر چھین نہ دینا اس لیے کہ نعمت نہ ملے تو انسان صبر کرتا رہتا ہے لیکن اللہ نعمت دے دے اور پھر چھین لے تو پھر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل اب کسی کی بنا ہے دیکھ رہے اور اللہ اس سے بینائی چھین لے تو صبر بڑا مشکل ہے اور اگر پیدائی ہوا تو نہ بینا تھا تو وہ تو ہے ہی صبر کرنے والا آج بھی کچھ لوگ آئے آتے ہی رہتے ہیں اب ہم بھی کیا کریں ہر کسی کی تمنا اور ہر قسم کی چاہت پوری نہیں کر سکتے تو کچھ لوگ آئے آج بھی کہنے لگے کہ ہم زکوات دینے والے تھے آج زکوات مانگنے آئے ہیں ہمارے پاس کچھ زکات ہو آپ کے پاس کچھ زکوات ہے تو دے دیں حالات میں بڑا پریشان کر دیا زکوات مانگ رہے ہیں کہتے ہمیں آتا ہی نہیں تھا کہ بھیک کیسے مانگی جاتی ہے لیکن آج بھیک مانگ رہے ہیں اللہ اکبر ہمارے درس میں ایک بھائی بیٹھے وہ ایک دن مسئلہ پوچھنے لگے کہ یہ بھائی ایک اسٹیٹ ایجنسی والا ہے اس بےچارے کے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم سب مل کر اب اس کو زکات دینا چاہتے ہیں تو کیا زکات دے سکتے ہیں تو بھائی ایسے ایسے حالات ایسا ایسا جو ہے وہ ہیر پھیر ہو جاتا ہے گردش ایام ہو جاتی ہے تو رزو کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اس لیے کہ آخری دستخط جو ہوتے وہ تو وہیں سے ہوتے اللہ دستخط فرما دے اللہ دستخط فرما دے اس بات کے اس سے تعلق تو نہیں ہے لیکن ایسے ہی نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں میں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا اللہ پاک نے الحمدللہ محض اپنے فضل و کرم سے انتہائی غربت کے دنوں میں مجھے عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائی اور چونکہ کوئی جانتا نہیں تھا میں کعبے کو دیکھتا رہتا تھا بڑا مزہ آتا تھا کعبے کو دیکھنے کا کعبے کو دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے دیکھتے رہے اور کعبے کو دیکھنا عبادت ہے جیسے ماں باپ کے چہرے کو محبت عقیدت سے دیکھنا عبادت ہے تو کعبے کو بھی دیکھنا عبادت ہے تو جب جدائی کے دن آ تو میں بہت پریشان ہوا اب کیا بنے گا چلا جاؤں گا تو کعبے کو دیکھ نہیں سکوں گا غلاف نظر نہیں آئے گا کیا بنے گا اب اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ پاک تو کعبے کا غلاف دے دے تھوڑا سا دے دے تاکہ میں اس غلاف کو دیکھ کر سکون حاصل کر لیا کروں اب جس سے بات کرتا وہ اس وقت تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا بالکل گمنام کوئی تعلق نہیں کسی سے جس سے بات کرتا وہ کہتے کیسی کہ بے وقوفوں والی بات کرتے ہو یہ کوئی ہر کسی کو تھوڑا ملتا ہے یہ تو بادشاہوں کو وزیروں کو سرداروں کو اور ایسو ویسوں کو ملتا ہے چلو بھائی مانگنے میں کیا آر مانگتے رہے اللہ سے مانگتے رہے تو میں نے اس کو لکھا تھا ایک مضمون میں میں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا میں نے کہا ایسے لگتا تھا کہ پھر میری فائل پر اللہ نے یہ کہہ کر دستخط کر دیے کہ اگرچہ یہ میرا بندہ اس قابل تو نہیں ہے لیکن ہم اپنی شان رحیمی کریمی سے اس کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں دے دو تو جس کی فائل پر دستخط ہو جائے جس کی دعا کو اللہ قبول کر لے تو اللہ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں تو سارے فیصلے میرے بھائیوں آسمان سے ہوتے ہیں آج ہم نے سمجھ لیا کہ سارے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں تو ساری کوشش زمینی اسباب سے ساری کوشش زمینی اسباب سے جوڑ توڑ کرتے ہیں رشوت سفارش تعلقات جھوٹ اور کپ اور الزام اور بہتان اور اوپر نیچے بھاگا دوڑی یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہوگا یہیں زمین سے ہوگا اوپر سے تو کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف کوئی رجوع کرتا ہی نہیں حالانکہ سارے فیصلے حقیقت میں یہ آسمان سے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے تم یہ بتاؤ کہ جو اللہ نے تمہاری رزق اتارا ہے تو تم اس میں سے کچھ کو حرام بناتے ہو کچھ کو حلال بناتے ہو تمہیں کس نے اختیار دیا دو باتیں علماء نے لکھی ہیں یہاں پر ایک بات تو یہ کہ جو جاہلی قومیں تھیں وہ حلال حرام میں بڑی گڑبڑ کرتی تھی کسی جانور کو کہتے یہ حلال ہے کسی کو کہتے یہ حرام ہے کسی کو کہتے یہ بابے کا ہے کسی کو کہتے یہ پیگ کا ہے یہ قبر والے کا ہے کسی کے بارے میں کہتے یہ عورت کا ہے کسی میں یہ مرد کا ہے یہ مرد کے لیے حلال عورت کے لیے حرام اور یہ سب کے لیے حرام اس اسری کے بابے کے نام پر ہم نے وہ مخصوص کر دیا وقف کر دیا نظر مان لی نیاز مان لی جیسے آج بھی لوگ یہ کرتے ہیں، آج بھی لوگ یہ کرتے ہیں مرغے کو خاص کر دیا پیر صاحب کے لیے اب گویا کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں بکرے کو کر دیا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یاربی شریف کا ختم خاص کر دیا تو کہتے ہیں یہ دودھ استعمال کرنا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے تو اس وقت بھی ایسے کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کسی چیز کو حلال بنا لو اور کسی چیز کو حرام بنا لو ایک مطلب تو یہ ایک بات تو یہ لکھی ہے علماء نے اس آیت کے ذمن میں دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو تحقیق کے بغیر فتوا دے دی دیتے ہیں علم ہے نہیں تحقیق کی نہیں کسی نے کو مسئلہ پوچھا بھئی حضرت اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو کسی کو کہہ دیا یہ حلال ہے کسی کو کہہ دیا یہ حرام ہے بس ایسی تکا لگا دیا تو یہ تک لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ ہر چیز کا جواب بغیر تحقیق کے دے دیا جائے اور بعض ایسے چلاک بھی ہوتے ہیں چلاک قسم کے مولوی ان سے کوئی اگر مسئلہ پوچھیں اور ان کو نہ آتا ہو تو وہ کہہ دیتے اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف اب چونکہ اختلاف تو ہے آئمہ کا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیتے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں جائز ہے اور بعض کہتے ہیں نجائز ہے یوں گول مول حکیم حضرت حسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ایسے ہی تھا تک کے باز اس سے جو کوئی پوچھتا حضرت اس کے بارے میں کیا خیال ہے جائزہ نہ جائز ہے, ہے تو وہ کہہ دیتا اس میں اختلاف ہے اچھا اس کے عیب پر اس کی جہالت پر پردہ پڑا ہوا تھا ایک دن کسی نے کسی نے اس سے پوچھ لیا حضرت لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا فرماتے علماء کرام اب اس کی تو زبان پر ایک ہی بات تھی تو اس نے فور کہہ دیا اس میں بھی اختلاف ہے بس کہہ دیا اس نے اب زہرا کہ یہ بات بھی جھوٹی تو نہیں ہے کیونکہ ابو جہل کا تو اختلاف تھا ابو لہب کا تو کلمے کے بارے میں اختلاف تھا تو ان مفتیوں کی بھی تردید ہے جو تحقیق کے بغیر فتویٰ دے دیتے ہیں تو بھائی میں تو اسی لیے اکثر یہ ممبر پر بیٹھ کر بھی کہتا رہتا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھنے آئے تو اس کو بھی کہتا ہوں عام کوئی چھوٹا مسئلہ ہو تو جواب دے دیتے ہیں وگرنہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مفتی نہیں ہیں کسی بڑے ادارے میں جاؤ جہاں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں تجربہ بھی زیادہ ہے وہاں سے جا کر فتوا پوچھو تو ہمیشہ جو ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ لوگ پرچیاں پہلے بہت لکھتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو میں یہی جواب دیتا تھا کہ بھائی میں تحقیق کے بغیر اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں ایسی کہہ دیا ہے حلال حرام تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ فرماتے کل آ اللہ فرما دی دیے کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے کہ تم ایک چیز کو حلال کہ دو اور دوسری چیز کو حرام کہہ دو ام اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو مماثل الدینہ یفترون اللہ کاوم القیاما اور قیامت کے دن کے بارے ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا کیوں ایک چیز کو حلال یا حرام کہہ دیا تھا ان اللہ لزو, لزو فضل اللہ کن اکثر احمد لا یشکرون بے شک اللہ انسانوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے کی ہے اللہ انسانوں پر فضل کرتا ہے اللہ نے عقل دی یہ اللہ کا فضل ہے لیکن انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ نے عقل دی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرے اللہ کی رضا اور ناراضگی کی باتیں سمجھنے کے لیے لیکن اس کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا عقل کو استعمال کرے اپنی آخرت بنانے کے لیے لیکن یہ عقل کو اس کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا اللہ پاک نے علم دیا یہ علم اللہ کا فضل ہے اس کا شکر کیسے اس پر عمل کرے عمل نہیں کرتا اور اس کا شکر یہ کہ دوسروں تک علم پہنچائے یہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا اسی طریقے سے اللہ پاک نے مال دیا یہ مال اللہ کا فضل ہے لیکن یہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا مال کا شکر کیا ہے کہ مال کو وہاں خرچ کرے جہاں اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے تو اپنی جان پر خرچ کرے پھر اپنے بیوی بی بچوں پر خرچ کرے پھر دوسرے رشتے داروں پر جو حقوق ہیں وہ ادا کرے تو یہ جو اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل کا شکر یہ ہے کہ اس کا اثر نظر آئے جو اللہ کا فضل ہے اس کا اثر نظر آئے علم کا اثر نظر آئے عقل کا اثر نظر آئے مال کا اثر نظر آئے اس میں بھی ایک حدیث سن لیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے بڑا مسیبہ سا پھٹا پرانا سا لباس پہنا ہوا تھا اور لگتا تھا کہ بہت ہی غریب آدمی ہے تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس نے کہا بہت ہے اللہ کا دیا وہ بہت بکریاں ہیں اور اونٹ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے کئی چیزیں گنوا دی تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی اتنی محنتیں ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے تو اس مال کا اثر تمہارے کپڑوں میں بھی ظاہر ہونا چاہیے تمہارے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے تم نے کیوں فقیروں والا کپڑا پہنا ہوا ہے ذرا سیدھا لباس 10, پہنو لباس پہنو تاکہ ایسا تو نہ ہو کہ لوگ تمہیں غریب سمجھ کر کچھ زکاط دے دے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بڑے محدث بڑے مجاہد بڑے مبلغ اور دین کے بڑے خادم اور لباس صاف ستھرا پہنتے تھے ٹاٹ واٹتے رہتے تھے تو کسی نے کہا کہ دوسرے جو اللہ والے ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں اب کیسے اللہ والے ہیں کہ بڑا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں یہ کئی لوگوں کی ذہنیت ہے سوچ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بس بصیدہ وہ سے کپڑے پہنتے ہیں اور گندے اور میلے کو چیلے رہتے ہیں فقیروں کی طرح ملنگوں کی طرح بلکہ وہ ایک خطیب صاحب تھے وہ کہتے رہتے تھے کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے پنجابی کے خطیب تھے پنجابی میں کہتے تھے جڑا ادھا ننگا وہ ادھا ولی جڑا پورا ننگا وہ پورا ولی ہے جو آدھا ننگا ہے وہ آدھا ولی ہے اور جو پورا ننگا ہے وہ پورا ولی یہ ایک سوچ کہ اللہ والے تو جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں تو ان سے کہا کہ حضرت آپ ایسا لباس اور دوسرے اللہ والے اور سوفیا وہ تو ایسا لباس نہیں پہنتے انہوں نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ میں ایسا لباس پہنتا ہوں اس طریقے سے رہتا ہوں کہ میری رگ رگ سے نکلتا ہے الحمد الحمدللہ الحمد اور یہ دوسرے ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کا لباس کہتے ہیں لباس اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیتے جاؤ اللہ کے نام پر کچھ دیتے جاؤ اگر یہ بورڈ تو نہیں لگایا اشتہار نہیں لگایا لیکن لباس ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے چنچہ یہ جو کئی بھیک مانگنے والے ہیں نا ان کے بارے میں سنا کہ بھائی جب ڈیوٹی پر آتے ہیں صبح صبح تو خاص چیتڑوں والا لباس ہوتا ہے وہ پہن کے آ جاتے ہیں اور شام کو جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں وہ پھینکتے ایک طرف اور شاپر میں ڈالتے ہیں اور صاف ستھرا لباس پہن کر بڑے معزز لوگوں میں جا کے بیٹھتے اس لیے کہ ان میں سے بات بڑے پیسے پیسے والے ہوتے تو یہ فرمایا کہ میں کر رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں کسی پر فضل کروں تو اسے چاہیے کہ میرے فضل کا شکر کرے اور شکر کی ایک صورت یہ کہ شکر اللہ کے فضل کا اثر نظر آئے اثر نظر آئے کہ باقی اس پر اللہ پاک فضل ہے اللہ نے حلال روزی دی تو اس کا اثر نظر آئے اللہ نے علم دیا تو اس کا اثر نظر آئے آخری آیت سن لے اور انشاءاللہ اللہ اگلا, اگلا جو درس ہوگا وہ خاص اللہ کے بلوں کے بارے میں ہوگا بلو کی بات تو چلیے تھوڑی سی لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی فرمایا کہ مما تک مما تسلو منہ من قرآن اور آپ جس حال میں بھی ہوں یہ اللہ حضور سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہے اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اللہ اللہ تو سب کو دیکھتا ہے اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کا حضور کو یہ خطاب کرنا یہ بڑا پیار کا خطاب ہے فرمایا کہ مما تکون فی شاہ میرے پیغمبر آپ کسی حال میں کسی حال میں بھی ہوں ماں تتلو من ہوں من اور اس حال میں قرآن بھی پڑھ رہے ہوں اللہ یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اب دیکھیے جب اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ جس حال میں بھی ہوں ہماری نظر میں ہوتے ہیں دعوت دے رہے ہوں تو ہماری نظر میں آپ محنت مزدوری کر رہے ہوں تو ہماری آپ نظر میں ہوتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نظر میں ہوتے ہیں آپ سو رہے ہوں تو ہماری نظر میں ہوتے ہیں آپ چل پھر رہے ہوں تو ہماری نظر میں ہوتے ہیں لیکن ان احوال میں سے قرآن پڑھنے کے حال کو اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا اس سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے میرے نبی آپ جس حال میں بھی ہوں اور پھر ان حال میں سے ان احوال میں سے ایک حال کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو بھائی اس سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور بیسے حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی کے کلام کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا اللہ پاک قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے سب سے زیادہ توجہ اس کو ہوتی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو تعملون من عمل اور اے لوگوں تم لوگ بھی جو کوئی کام کر رہے ہوتے ہو الا کنہ علی کم شہودی ہم تمہارے برابر گواہ رہتے ہیں جب تم اسے کرنے لگتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم, تم کوئی کام کرتے ہو مما یا زبو اربی کا ممس قالی ضرطِن فل عربی بلا فی اور تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی رائی کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ کو نہیں ہے خواہ وہ زمین میں ہو آسمان میں ہو بلا اصغر من کا خواہ رائی کے دانے سے چھوٹی چیز ہو بلا اکبرہ یا رائی کے دانے سے بڑی چیز ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اب دو قسم کے حالات ہیں دیکھیے اللہ کا علم دو قسم کا ہے ایک ہے اللہ کا علم ادیب کہ اللہ نے ازل میں سارے احوال اس دنیا کے لکھ دیے کون کون پیدا ہوگا پھر کس کس کی کتنی عمر ہوگی کتنی روزی ہوگی کیسے امال ہوں گے کب مرے گا کہاں کہاں جائے گا یہ اللہ نے ایک تو کائنات میں لکھ دیا یہ علم قدیم ہے اور ایک یہ کہ اس وقت انسان جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نماز پڑھیں گے ہم باہر نکلیں گے یہ اس وقت کا ہمارا حال تو اللہ کہتے ہیں مجھے دونوں قسم کا علم ہے وہ علم قدیم بھی میرے پاس ہے تمہارے سارے احوال میں نے لکھ لیے اور اس وقت جس حال میں تم ہو اس حال کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اصل میں دو قسم کی گمراہی پائی گئی ہے دنیا میں بعض ایسے فرقے تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کا تو علم ہے لیکن اللہ نے ازل میں کچھ نہیں لکھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ایک گمراہ فرقہ یہ اور دوسرا گمراہ فرقہ جس نے کہا ازل میں تو لکھا ہوا ہے لیکن ایک ایک چیز کو اب اللہ نہیں دیکھ رہا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کریمہ سے دونوں فرقوں کی تردید ہوتی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو علم قدیم بھی ہے اور اس وقت کائنات میں جو کچھ ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے اللہ ہمیں اپنے علم پر اپنی قدرت پر یقین عطا فرما دے وہ آخر الحمدللہ رب العالمین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 تو قرآن کی نعمت ایمان کی نعمت یا اللہ تیرے نبی کی غلامی کی نعمت ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری بہت بڑی نعمتیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ ہمیں قرآن کے بغیر چین نہ آئے قرآن کے بغیر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہ ہو اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے ہماری ساری پریشانیوں سارے غموں اور ساری بیماریوں کا علاج قرآن کو بنا دے اے اللہ میرے اللہ قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اسے پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے اللہ بنا دے ہماری نسلوں کو بنا دے اللہ اللہ بنا دے ہمارے اہل و عیال کو بنا دے ہماری نسلوں کو قرآن والے بنا دے اے اللہ ہمیں قرآن والے بنا دے قرآن سے محبت کرنے والے بنا دے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ میرے اللہ میری زبان میرا قلم میری جان میرا مال میری اولاد میری زندگی اللہ اپنی کتاب مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے میرے اللہ قبول فرما لے یا اللہ قبول فرما لے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 اپنے فضل و کرم سے دور فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو صحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ عزت والی آفیت والی ایمان والی تیری رضا والی روزی عطا فرما اے اللہ عافیت والی عزت والی تیری رضا والی روزی عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ربنہ آتینا فی النیا حسن عطم وفیل آخرتی حسن تم وکنا دام ربنا تکن تمیر طبع الرحیم صلی اللہ تعالی رسول ہی محمد قرآن کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا شیخو کی آواز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 یب رہا ہے بلندی نصیب رہا ہے ڈبلو